in ویم لوم لو یو اسلو نالم یا ملو آلو تسلی لاک بلندا سلادو سوبکیا سی آل سلا دو سلا ملکیا سی آلکا و سہلکیا سی یا مینو گل می بالی مجلس شہازہ حضرت صاحب صاحبزادہ علامہ محمد اقبال الحری صاحب سنی حنفی مسلمان براؤ السلام علیکم ہم و سنا درو ختم لمبیا علے ہی تحیت و سرا و بعد آج رانا فریاد ہے مالکی کائنات جلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ لو خطا تو محفوظ فرما نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناتا فرما لجاہد ملت اسلامیہ ترجمان اہل سنت منازر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ تعالی عال مبارک کی اس تقریب شہید بندہ چیز جناب اظہر صاحب نے مدب کیتا ہے میں شکر گزار ہوں کہ خدمت دین کا یہ موقع مجھے سینکارا عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مرکز نو خطے دوتے چلنے کی توفی کتا فرما دے اسلام دے مطابق ادارے چلنے دی توفیق عطا فرما اسلام دے مطابق ادارے نو چلنے دی توفیق عطا فرما جناب سامنے جب تک خالے کے کائنات میں چاہیا جس موضوع ہے دین اور عقل کا رشتہ نام ہے جی اور, اور تسا چاند اپنے پنجابی مزاج تو ہٹ کے فقیر دے دے توجہ کرنی کیونکہ پنجابیوں کا مزاج ہے تاکیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تابیل کافن کوئی سیاد لگا دے یہ شات نشے من سے اترتا ہے بہت جلد جراب نے اس مزاج شریف نالا پارک رکھ کے تو بندہ راچیز ماروزات پوری توجہ دیا کروا انشاء اللہ سد صدقہ اور پاٹ اور خاجگان چشت چش پہلے بحث سے گا سینہ منور ہوئے گا جناب والا دشمن اسلام نے ساری فکر فکر بگڑ جائے امل آپ ہی بگڑ جکر نظریات بگڑ گئے ساری فکر خان والے سطح میں اسلامی نہیں جی گول مول جی فکر بن گئی اس گول مول فکر ہونے سا عمل بھی جی گول مول جہا جی ہو گیا ہے اس واسطے فقیر دیاان جناب تیر فکر حاصل ہو فکر حاصل ہو ساری فکر جی خالص اسلامی جب بن گئی ہے شالی سا دونوں جانا ہے اپنے بزرگوں وگوں بیڑا پار ہو جائے ایک بار سر وقت ہے جلندر راہوری بے مایا امامت کی سداوار نہیں اکلے بے مایا امامت کی سداوار نہیں رابر ہو زنو تخنی تو زبوں کا حیات فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شبر کار حیات اقبال ہیں اگر زندگی کی تاریخ راہ مسلمان روشن کرنا چاہتے ہو تو اپنی فکر کو روشن کرو اگر فکرے میں نیچ رہا تو, تو سا ساری زندگی نیچ رہے سڈے اسلام ہی دنیا کائنات کا فکر ہے ہی نہیں اس واسطے کہ اس کی ابتدائی توحید تو, تو انتہائی تو ہوگی اور توحید مارفت ہے حق کی مارفت کمال فکر کال خالق کے کائنات دی پہچان ہو جانا یہ فکر دی اخیر اے اس کوئی خالق بھی اخی اسالک ہو اس دی پہچان فکر رکھ والا پھر جا کے اس اسلام دی فکر دے جناب وہ لوگ مصبے نہچے جب خال کے کائنات کے تو معلوم ہوا بھی اسلامی فکر دکر کائنات ہے ہی نہیں ہوں میں جناب کے سامنے موجود توڑ لگا دین اور عقل کا رشتہ کیوں ضرورت پیش آئیے یہ پیش آئیے کہ اج کل دل خصوص بے بےوکو سمجھا ہے؟ اور جا کوئی چلاکی تے چراقی شاستری ہے انجیا سمجھا رہا ہے تے میں تھانوں پر حدیث صاحب کرام تولی تے جناب جی پورے اکلی نکلی دلائل کے اور پھر خود اگلے والی وکیل اس گل کا توڑ جہا بندہ پیش کر دے میں زبان کٹا دے گا تو دل کھول کے تے بالکل خالی ہو سننا تاسب کی پتی اتار کے تے پھر سمجھ لگے گی بھائی باقی دین دے در اقلے اور دین تو دیار عقل کوئی نہیں دی باہر اقل نہیں جراب علی عقل کا مانا ہے روکنا لف اقل کا مانا ہے کانتے تو اقل روکنی نقصان تو روک دی نقصان کو زر تو روک دی گاسے تو روک دی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ ادھر منہ نہ مار سکے مارے گا تو دلیل ہوگا ایوائ کسے ڈانگ سوٹا مارنا کسی انہوں پڑ کے فاطر لا دینا ان پیروں پسا جا پایا جاس رسے اکالبئی رکھا جاوم ہوا اکل دے لفظ دا مادہ کو روک دیے اور واقعی اکل والوں کے نزدیک اکل کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ نقصان تو کن بندہ نقصان جنا بچے گا اور فائدے والا کام کرے گا انہوں آخر یار کے یار بڑا سیارا بندہ ٹیک والا بندہ اسی نا ہوں ایک بندہ اگ بنی پہ سامنے ہاتھ ویک دے سکتا ہے انہیں ہاتھ سڑ جا ساری آسل گیا ہے بے اکلا بے وقوف بے طریقہ آئے بھائی آگے یہ پھر ہاتھ تو نہیں آل سمجھ آئی کہ نہیں آئی معلوم ہوا بھائی اکلانا بندہ جا نقصان والا کام نہیں کرتا ہوئی نفا نقصان کو پہچانا یہ اکل کا کم اکل کا پیڑ جا بہت نقصان کو بہتر سمجھے گا وہ بہتر تو لفدا ہو جا نقصان کو نہیں تمیز کر سکرا. او دی وہ کاٹا ہونا ہے ہر میری گل نور سمجھنا کہ اکبر آ نفع نقصان دے دمتحان اور تمیز دے تے نفع بھی دو قسمیں نقصان بھی دو قسمیں ایک نفع دنیاوی ہے ایک نفع اخروی ہے آخرت واقع دو قسم ایک آخرت دا نقصان ہے ایک ایس جہان دا نقصان ہے ایک ایسا نقصان ہے جا قیامت آئے دن اثر کڈے گا بھائی کر کے کیا ہے ایک ایسا نقصان ہے میرے سے ہی مرد گیا ہے کھاٹا کھا کے آ گیا پانچ رات کی آپ خریدی سی چار رات کھانے چار رات کے ویلچ آئے میں پھر نقصان دنیا بھی دنیا بھی شہر کے اندر نقصان پایا سو یہ نقصان دو طرح دے اسی طرح نفع بھی دو طرح کا ہے ایک نفع آخرت والا ایک دنیا والا کمی میرے کو سمجھ رہا انہیں کہ پیڑ بنانا پنجابی کے رفظان پیڑ بنا رہے ہوں تاکہ اس پیڑ کے اندر اتر کے پھر کسا سارا کھول کرنا گل سمجھائی کہ نہیں ہے آ کے مراسا ثابت کرنا ہے کہ اکلوالا ہوئی ہے جی دین کامل ہے جنہ دین گا ہوا انکل والا گا اس مسئلے کو آپ ثابت کرنے واسطے یہ موجود چھڑیا ہے گل سمجھ آئی تاکہ یہ جدید تبخہ جو ہے نا, اے نا دی جناب جڑی ہے نا جی کھوپڑی شریف یہ تھوڑی جی صاف ہو جائے ہونی تو بڑی مشکل ہے کیونکہ گندگی کافی پی ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ وزیر جب مانجا پھرایا نا اے مانجا اسلامی فرایا نبی پاک سکار دل والا ہاتھ اچھا سچوارا تو ان شاء اللہ والی بڑی کھوپڑی صاف ہوگی آپ کا ڈر کس باہر بندے ساونا نہ کیونکہ ساڑی قوم لگا سکاؤن دی چھتی آتی ہے جی آخر سبحان اللہ. اور سمجھ رہا نفع جلد نفا ہو گیا نقصان بھی واقع نفا ہو گئے جا کا آخرت نہ اے نفع اس دنیا کا پن ہزار روپیہ کما کے لیا بھی جائے گا تو چاہتی, چاہتی ہے نظر مہینہ نا سال لگ جائے گا لیکن نفع دا وہ ہمیشہ رہنا ہے اسی طرح نقصان کی دو طرح کا اس جہان دا نقصان یہ نقصان کچھ ہے اگلے جہان دا نقصان وا اس واسطے کہ اس نقصان نے بندے جی اجلیت دے رہی ہے گی وہ اجلیت ہمیشہ واسطے ہو جائے گی بڑی سخت گی اس جہان جی تکلیف ہونی ہے وہ تھوڑی ہے گھٹے بلکہ جہے صاحب دل لوگ ہیں نا اسے ایس جہان کے نقصان کی پرواہ کر ہی نہیں کیونکہ ایس جہان کے نقصان آنے ہی دنیا دے مگر وہ سیانے لوگ نہیں گاٹا برداشت کر کرتے اپنی آخرت والا نقصان نہیں برداشت سرو برابر بھی اکثر والے بندے جہے ہیں نا سمجھ والے شہر والے وہ اگلے جہاں نفا بھی دو قسم ہو گیا نفع نقصان اتے اتے سمجھ کہ ایک سمجھ لو کہ اقل دیا گئی دو قسم کی ایک اکل ہے وہ اکلے گریزی تدری وہ جڑا بندہ جمد ہے نا وہ اللہ سونا کھوپڑی چ رکھ دینا وہ جیویں جیسے بدتا اوے او او او او اس کی اقل بھی ودی جی وہ آدھے اکلے تدری یہ ہر ایک ملی ہے مومنوں بھی ملی ہے شاشک ملی ہے اور اللہ دے آشک ن ملی <سؤال> ہے یہ ہر کسی نے اللہ تعالی دیتی ہے اس عقل دین کمی نہیں چڑھی اے عقل ہر کسی نے اللہ سونے نے دیتی ہے جی؟, <سؤال> جی میں اس کی حکمت کا تقالا سے انہیں ایک چولہا پاؤنڈا گیا اس عقل تبھی کا گرا گرو سمجھنا یہ اقل کھوپری سے پی عقل کتنے پی اے یہ تجربہ ہوئے تیز ہو جاندی ایک دوسری ہے جس نو اکلے ایمانی آخر اکلے ایمانی آخیا ہے میرے امام اگ مبو حنیفا ہربر اما سراجر اما امام الما امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں محل اکل دل ہے یعنی اکل دل وہ چمام سات نے اسی اقل کے بارے فرمایا کہ امام والی جی اقل ہے دل کے اندر ہوئی ہے اور جو یہ اقل دل دے اندر پئی ہے نا ایمان والے یہ نو نہیں ملتی یہ صرف ملتی ہے تے اللہ سونے دے خاص بندے ملتی ایمان والوں ملتی ہے پھر ایمان والوں دے درجے نے کوئی تیرے میرے رکھا تھوڑا ایمان رکھنے والا کوئی چوکھا ہوں ایک دتا کہیں گے بخش سرکار نے خاجاج میری بابا فرید جیسے نے ہوں انہیں ایمان کا درجہ جو قوی ہے اقل بھی مضبوط ہوئی مان والی تو اکل دیا بھی دو قسم ہو گئی ہیں. ایک اکل کھوپڑی ہے اور دوسری دل چ پیے اصل اکڑ والا بندہ وہی ہوں جیسے کوئی دل والے آ جائے کیوں سماج کہ اللہ سونے دے جن نے والے بندے نے انہیں کو ہوں اقل دل والی اقل ایمان والی ذرا بولو نا سبحان اللہ نہیں تو مہنگا شبہ پی جانا ہے پھر پنجابی والی طبیعت شریف کے آن لگ پہ ہر دین مضبوط ہوے ہو گا اتنا اتل دل والی زیادہ گی اور نہ اس بندے سونے کی طرف نفا نقصان زیادہ سمجھایا جائے, جائے گا اور لازمی عتیج ہے جس بندے ن نفا نقصان سوچنے لے کے محدود دائرے ہوں سمجھنا کچھ یہ دسو کہ کملی والے سکار تعینات والا ہے بولو تو صحیح ہے کیوں صاحب کی اجازت کی سرکار فروے میں, میں ستر آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں ساریاں ستر دیا ستر آسمانی کتاب وجہ پڑیا ہے اللہ اتل ہوگے گھر جنہیں دور ہوگے گا انہیں اتل تو ویلا ہوگے گا اپنے نشے نقصان پہچان دسم کر کے نی کر رے قرآن کھول کرے قرآن نے کافران جانوروں کو فرد کر فرمایا ہے جگہ ثابت دے اللہ بہادر شریف مولہ نے جانور کا فرمایا یا جانوروں کو جناب جی چنگا فرمایا ہوے نہ جگہ قرآن کو یاد کیا فرمایا سو یہ جانوروں کو ود کرنے چوس واسطے رجوکا جناب جانوروں جگہ اللہ بہادر لا شریق مولہ نے اللہ بہادر لا شریف مولہ نے اپنے نفے نقصان دی تمیز نہیں کر سکتے انسانوں دے اندر رکھی سو اقل رکھی سو مگر اقل دے باوجود جگہ ہے اور پھر وہی کام کرتے ہیں جہے جانور اپنے نفے نقصان دی تمیز نہیں پکڑتے کھاتے آؤں پلیٹ بھی کھاتے آپ کی خوراک کی کمیز نہیں فاروق آن عثمان مامے زمین مولا مشکل کشار جن ماری جی چھوکھر لائیے پہلے میں اقبال بنا دتا جی ماری جی نگاہ پائی تو امام غزالی بنا ہے خدا ملا لال شریق بھی کر سمے وہ اقبال کلنگ لاہور ہی ہے میںحمد للہ خوشی کی خبر سی چل <سؤال> احمد للہ یہ بار سرکار نے فرمایا فرمایا خبر شہر جان والی ہوتی خوشی رام میتی سور کرنا رب خوشی اس شہر کرنا ہے جنوب دین آخر تر جائے گا جڑا وقت بےدینی لگ گیا یہ کبھی واپس ہو سکتا یہ سب تھی میرے دے یار ہر ویلے دین کی فکر رہے سر خدا دی قسم کا گانا ہوں ج میرے کملی والے کی زندگی کے کوئی کریب آ مسلمان نہ ہو مطالعہ کر ویخ گور کر دی زندگی کو ویچ جی اریب مستفا کریب ہوج لکل کے قریب بہتے آؤ جنہ سونے مہدور تو دور کانفران کی زندگی کے قریب ہو گی اقل تو اصل دور بھٹے آئے ہزور سرکار کے لیے آوگے ہزور دین کے جنے چلان کے انے اکل والے آؤں گے حضور سرکار چٹائی دے لیے چٹائی دے کپڑا نہیں اب تمجھنا اتلوار ہوگا کلیر پیچھے ہو گے نامدار تھلے چٹائی دے لی نورانی بدل مبارک چٹائی دے نشان پید امر دن ستا آئے نیل وغان لگ بھگ ہر دے لے سارو رویا کیوں ہے ارد کرتے سونے اس واسطے رویا میں کسرا دے بادشاہ ویٹے کی سرو کسرا والے آقا او دنیا کے بادشاہ سوکھا دلچے کالی نہ لے تو ہر شا محبوب خدا ہو کے سونے چٹائی روتے پر نظر رکھنے والی قوم کدی نظر ہے اس گل تک توجہ نہیں کیتی تو ہی مننے جدو کی منے گا جب ترقی تینوں نک جناب دم کر کے نکال چڑے چبا کے تباہ کرے گی نا اس لیے منے گا راہ کملی تو ہی سچا ہے سر تیری زندگی سچی سی تعلق ملتے رہے ہوں حدرت فاروق آزم سرکار قربان جاؤ رو پہنا تو حضور فرما نے رویا کیوں ہے فارو یا رسول اللہ رواں میں کہہ سرو کسرا والوں ویچیا ہے تو وہ تے لیتے دو تو لےٹے ہومن سوفیا تم محبوب خدا ہو کے چٹائی تے پہ لے کے نشان پہ حضور نے فرمایا عمر امر اپنے لی دنیا پسند کیتی ہے آپ اپنے لیب پسند کیتی کی ہر ایمان نال دس ہوئے وہ مسلمان تینوں یہاں سیاح کون لگتا دور سیانے نے سیاسر ٹوپی کا تاج نہیں بن سکتا وہ پھر وہاں نے جیتے بیٹھ کی کرسی سلوتا آیا تھلے ہار کے بہ لے سن سن کے جاوا محبوبے خدا پگ رکھتے سن جی تیل پری ہوں سی ہوں یہ دس مستفا کریم کیسا پسند کی آخرت بولو تو کسرا کی پسند کی شان کہ بنی حبیب دنیا چڈی اللہ نے آخیا محبوب آخرت بھی تیری ہے دنیا بھی تیری ہے سلطان فرما نے جد کا دس گیا اللہ دا فقیر اللہ کا مٹھ مٹی دی پارکے سٹے وہ طاقت رکھتی ہے جی ایٹم بھی نہیں رکھتا خدا بھی قسم کر کے بے وقوف دنیا ادھر نے ایٹم بند کی ہے کیا ہے خبردار ہتھیار کوئی نہ بنا مراد آ ترقی ہے تو گھر گھر کے چنی چاہیے گل سمجھ لگی اور ترقی ہل کچھ ہونی چاہیے اور کھٹ نے ترقی ہے ادھر خبردار ہتھیار کسی نے بنایا تو رہے ہیں مال عجیب ترقی ہے بھائی آپ کی ترقی ترقی کہہ رہے سائنس ٹیکنالوجی عام کر رہے ہیں اور جب تو بنانے لگتا ہے تو اتر آ جاتے ہیں خبردار رہی اگر کسی نے بنائی تو اس سے تو انسانیت خراب ہو جائے گی قومی امن تباہ ہو جائے گا میں نے کہا ان آدھے نے کھوتا کیا آدھے نے میں مینو قسم آتا الاد شریک دی میرے آقا کا یہ طاقت رکھتے تھے ایک ایٹم کیا ہے میرے آقا اشارہ بھی کرے تو ہزاروں ایٹم بن جائے لیکن کیوں بنا کوئی حضور سرکار اس انسانیت میں دشمن تھوڑے دھو؟ اللہ! اللہ نے مستفیٰ کریم کو وہ مقلتا فرمائی ہے جو انسانیت کے تمام نفع نقصان کو سمجھتی ہے اس وجہ سے میرے آپ کا عمدار نے, نے اس طرف توجہ نہیں دی یہی وجہ ہے حضور سرکار بیاسی جنگ لڑیاں کنیا بولو نا پتہ کل بندے کنے مرے بارہ سو ایک ہزار اٹھارہ ایک ہزار اٹھارہ حساب لایا گیا ایک ہزار اٹھارہ بندے بیاسی جنگ وافر وچے مسلمان جنہ و مسلمان سر کل شہید ہوئے تین سو سے دو سو باقی کافر کنیا جنگ ایماندار دس ایمار ترقی کی ٹائی کروڑ سے کلا ہیرو شیما مار چکیا ہزور بیاسی جنگ ایک ہزار دے کچھ بندے مارے امن ساری دنیا کو دیکھا ہے ڈائی کروڑ مارنا دنیا امن قدر رکھتی ہے اگر عراق نے قدم رکھا ہے تو لوٹ کسوٹ جاری ہے میں کہتا ہوں عقل ہے تو صرف رب کے قرآن میں اور دین مستفا میں پڑی ہے جنہیں اس دین تو کوئی دور ہوگے گا ہیل ہوا کسم آدھو لاشریف جی گے سمجھو نام سمجھ گا اس گل مزید کرو اس نو دنیا میں جتنیا نئی جائداد کیتیاں دین داتے جو کباڑا ہوا ہی ہوا وہ تو چھ گلا جو میرے سید علی آہا. میرے علی شاہ گوڑی میرے منی سفا تقریباً ایک سو چالیس تالی تے لکھیا ہے آپ کا ایک مکتوب شریف سی اس چاپ نے فرمایا یہ ترقی اسلام نہیں ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شریف فرمایا دیکھ لینا جیسے جیسے یہ تعلیم انگریزی اور یہ سائنسی تعلیم عام ہوتی جائے گی نماز روزہ حکام شریعا دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے جو ماں شمان میں سے زندہ رہے گا دیکھ لے گا سبحان اللہ دین دا کباڑا ہو ہویا جائے ہوا وہ سمجھنا مسلمان خدا دی قسم دنیا دا کا کباڑ ترقی میں کر کے رکھ سکو انسانیت خود اگریزوں دے ملک امن نہیں رہا فی سائیکٹ ایک قتل امریکہ چلتا ہے جرائم کے مرکز وہ بن چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ان کی تحریر قدم رکھتی ہے وہاں انسان شیطان بن جاتا ہے اور میں نہیں کہتا ادھر دیکھو یہ سامنے کتاب ہے حضرت صاحب یہ جناب سکول کی کتابیں یہ علم تعلیم ہے بی اے کی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے سر سید احمد خان نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں جو ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے سر سید احمد خان کا بیان سکول دیا کتابیں جو نا میں زبان کرا دیا میں صرف پڑھ کے سنایا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہے شیطان بن رہے ہیں کہ بن رہے ہیں دو لفظ بولنے آ کے بدترین قوم اور شیطان ہائے جنہ ترقی لین گیا شیطان بن کے آ گیا یہ بنیا شیطان بن گیا میں کریم نے ہرشے بلال نو پھڑیا. فارس دے سلمان نو پھڑیا اور مکے عمر خطاب فریا چھابی بٹھا کے سوال دیتا میرے ہاک عمامدار نے اور लड़द मैं आस्थान गया उड़िया मुरीद चौखे मेरे थोड़े ने इधर मेरा उठे नहीं पर खासी اس میں لڑے کھڑے نے پھر پتہ لگا بھی یہاں نے ترقی کھڑی کئی کی لائی کھڑی ہے کیونکہ جنہاں کوئی میں باہر نہ لگے کشمیر جا رہا سا ادر سال تاہنگ کھڑی سی پنگ جانتے پنگ آپ اسمریاں کھوٹ کھوٹ کے پیڈے دے میں گیا تو باقی کے دے میں پودے کھلے نا پرومڑیاں اتوں کھالیاں تو پنگ کے بوٹے آگے ہی کھڑے میں سوچن ڈایا پیا نو کسے ڈنگر منہ نہیں مارا نہوتے کھا چکر کی ایڈا سبز پودا ایڈا ترو تازہ ایڈی خوشبو والا یہ کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا پھر میں سوچیا اس لکھانا ڈنگر نہیں کھانا دو لکھانا چڑھا کوئی ہوں میں मेरी पक्षर भी है पांच वो बोल उठे डर नुद समझ कोई ना नशा है मैं क्या पुत्र सही बोलिया मैं समझता सा विवाकी बेवकूफे ने मैनू तजर्बा नहीं सी आता पि अ तू साबित करते मैं क्या पुत्र अला सोने ने बेहुकमान जानवरों को बातर देते ही आख्या पता नहीं इन्हें च नशा है ये मुड़ भी ने اچھا ترقی آپ کا دور دن رہے داسی مان والا سگریٹ چل رہی ہوگی اتنے لکھا ہوتا خبردار تمباکو نو شیشے تین گزرا یہ مطلب بن گی بھائی بندے کی صحت نقصان دے دے ہوں یہ دلی ہے نقصان تے جا بہت اپنے جانی دشمن گھر میں نو سیانا سیاح نہیں بے گو ہے تے میں تو کچھ نہیں آتا میرا ہی اندارا کر لو بھائی ہے صحت کے لیے مزر تو ہوں لکھا کی چل رہے میں دیکھا تے بورڈ لگے کھڑے ہاتھ ایک دیکھا صاحب سمندر کرو تھے لکھیا میں پہاڑ مرادو یہ ہے صحت واسطے تباہ کن کینسر فیفڑیا کا اندر لگ جائے کی دوستی ہے کم ٹوٹی کری ہے پیتی آئی جی بی پاس جی میں تو قسم کی سگریٹ پیتا گولڈ لیف گولڈ لیف کی پتی جس قوم کی سونے کی پتی سگریٹ یہ سمجھو اج میں خدا کی قسم کر کے ہوئی پرسن تو پیدل سی دی پڑھائی کر دے گا اسی بھی اچھا پیدل اٹھے گا فلموں کے اتنے ٹیویا ہزار ہزارہ روپے خرچ کرنے اور گل سمجھی اے دا سو فلم جھوٹ ہوتا کہ سچ مسلم ایک بڑھی ایک فلم ماں دوجی اچ بھن تیسری بہکی چوتھی مشوقہ او کاری ایک ماں بڑھائی کھڑائی ایک مشہور بڑا ایک ایمان ایماندار دس پھر او وہ گنڈاسا سلطان رائی دا پی پے کا سچا ہوں زخمی ہو کے چور چور ہو کے باہر گڈیا چاہیے نکلے ہوتا شانور سروڈیوں تو باہر ہر مینو حیرت آتی ہے چلی کئی چیک پاگل ہو کے بیٹو کلے بھی نہیں اماں اما بھی باجی آؤ ویسے سونا پاٹ ہوں باجی بھی نہ لڑائی بیٹھا بھن بھی لڑائی بیٹھا ماں بھی لڑائی بیٹھا تو پاٹ پہ نے بلو پرنٹ کا سڑکے میں مسلمان کی دنیا انسانیت کل تو خالی ہو گئی اس واسطے ہو گئی میران <سؤال> ملتے ڈبا جا جھوٹا اچھا تو ڈرامیا اند کا اندر وی ہزار خرچ کر کے گھر رکھ بیٹھے جھوٹ تو نفرت نہ ہو جی مولے جھوٹ تو نفرت ہوتی تو وہ ڈبا نہ آ मैं किसे पुछा चिश्ती दस झूठे मौलगी पिछले नमाल हो जाती है मैं क्या पिछों सत झूठी हो जाए खलोते और सारी ध्यान सुी फिरना गी इतों चले शुजा मुलतान शुजाबाद टाइम इतों मुलतान चले हिसाब नहीं है लिखा की लाहौर से कराची कही है अपरदार मुलतान औखा भी कसम अच्छा अकल जी है ना एवं नहीं जगे यह सारे गई पी मत तीक नहीं तो गई मैं अगले वेखिया मोर भी कठे हो बुश का पुतला पैसा उठा دشمنی مارن کا طریقہ دیکھا جی آتے آؤ کٹے ہو کے چوڑی کٹھی کرتے جناب پوائی حساب کتاب بنا کے رنگ روا کے نہڑ پا تو لے پولا پہ پا مارن میں آیا ہوا کیوں جی دشمنی ماری جی میں کلے کلے بلے, بلے بھائی ای سیاں کون میں کیا یہ ہر پتا لگا دشمنی مارن کا یہ تریقہ تصویرو آو یہ قتل قتل ہو جہاں کے ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف نے تھانے نہ جایا کروانوں جناب جی خود مارن کی کسی بندے اندی سے بڑھائی فوٹو فوٹو بنا دا کے چھری آ کر کے بہت مارا دیکھے رہتا مراد آج چھری پھیری بیٹھا فوٹو درش ہو رہی ہزاروں مسلمان مارے آتے اس لو پانچ سر تی وہ آئی کی اپنی ہے؟ کہ اپنی پینٹ لیا سو روپئے بھی وہ آ گئی وہ بھی اپنی تیلی لوگ سر کے جا ہر شاید اپنے کتن ڈیا دشمن دشمنوں مردی ہے بھائی سر کے جا سر گے ہوتے سی ہیں مردی ہوتی ناخل مرد پتلے ساڑ لیں گے ایماندار دسو میں تین دنیا دی تاریخ یا اسلام دی تاریخ پٹ کے دیکھ لے تینوں کملی والے سرکار دی کدی یہ گل نہیں لبے کہ انہیں پتلا پیسے کا سڑیا ہوئے بت بنایا ہوئے پھر وہار ہوا یہ پور شبل کسی ادے ہو سکنے ہیں میرے حضور دے, دے یار نہیں ہو سکتے انی طاقت اپنے اندر پیدا کی یہ دشمنا نے اسلام کا ڈاٹا لایا ہے تھوڑا کٹ کٹ کے ہمارا امریکہ پچھو افغانستان بچائی آدھے ہم عراق کا سر تیرے واسطے لگے جاق بھی جانا رہا یہ باہر باری اداس بندہ گل کی ہے سن گل وے کہ اسا طریقہ مستقفا سا دوتا دین کملی والے کا الوداع ہوں گا جائے کلو امریکہ لڑتا جمہوریت دی خاطر اچھا دے مخالف ہوں امریکہ لڑتا تعلیم دی خاطر اصل دے مخالف ہوں امریکہ لڑتا تعلیم کی خاطر ہم اس کے مخالف ہوتے امریکہ لڑتا ہے اپنے قانون کی خاطر ہم اس کے مخالف ہوتے نہیں ہوتے سارا کچھ اپنے کول ہی ہے تو کھڑو پٹی آنے گل کی ہے اور میں پوچھا ایک مولی سبھی میں کہا پیر جی پوتر کتے رہے جی؟ آ لندن میں کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میں آپ کساں اتنے امریکہ مرد آباد کیا ہو تو میں کہا شرم نہیں آتی استاد مردہ باد ڈرامہ کھیلنے ایمانار دس وہ ساڈا سارے جوانوں کا انگلش کا استاد تو استاد کا ادب ضروری ہوتا ہے جب وہ بم برسائے تم کان پکڑ لیا نہیں تو گستاخ ہو کر مارے جاؤ گے بے حد ہو کر مارے جاؤ گے میں کیا ہوئی دین دا مدرسہ کھولی بیٹھو لوگوں کے بیٹے دین بڑا ہے اپنا کٹے رہے جی لندن میں, میں میں نے کہا حضرت لوگوں کے بیٹوں کے لیے دین پسند کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے چیز پسند کرتے ہیں کر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پوتلب علما والا بسی چاہے چی جاتی چیز کون سا علم ہے جی یہی کو ہے وہ میں کیا تا بیڑا کرج ہے وہ ایسا تباہی لائی بٹھے جی حضور سکار کے فرمان نا اور مرے اتنے آلے کھڑا ہے ساریا کتابیں چھو کے ویخ اتنےفا کریم نے فرمایا تو میرے پر جا اور فرمانے رسول کا مطلب در ہے سی جی جی تو ہے تم کھچی بچا کئی چکی کھیلنے اچھا او جناب یہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے قیدیوں کو بدل کے قیدیوں کو حضور نے فرمایا تم ہمارے ساب لکھنا پڑھنا سکھا دو تو میں تمہارا فیضیاں سوال کرنا خدا بھی قسم کر کے آنا چی مستفا گیا اکل ہے عقل گئی ہے سا کھیلنے شروع کر دیتے اے سوڑنا نہیں ابھی کل امت مستفا تباہ برباد پی ہوں پورسان بنتا ہے پیا جدوستفا دین دی مخالفت آ جائے نہ غوث آؤں گا نہ دا آئی جب حضور دے دی ہوئے گا دا آپ